हुए हुए چالیں چڑی تھی ہمارے نبیوں کی, کی،, ان کی دعوت کو ناکام کرنے کی کوشش کی فاطمہ <الْقَوَائِد> تو اللہ تعالی حملہ ابر ہوا ان کے قلوں پر ان کی گھروں پر ان کی جڑوں سے یعنی اللہ کا حکم جو آیا تو وہ ان کی جڑوں پر بنیادوں کے اوپر آ کر اور بنیادوں سے اٹھا کر ان کے گھروں کو اور ان کی قلوں کو تل پٹ کر دیا فخر را لمست پھر اس کی چھت ان کے اوپر آ گری یہ جو جال علی صاف لہا ہم پڑھ چکے ہیں جو صدوم اور عامورہ کی مستیوں کے ذمن میں اور یہ بہت سی قوموں کے ساتھ ایسے عذاب آئے ہیں یہ نہ سمجھئے یہ تو چونکہ قرآن مجید میں میں آپ کو بتا چکا ہوں صرف انہی اقوام کا تذکرہ ہے کہ جن سے اہل عرب واقف تھے انہیں کے آس پاس کوئی جنوب میں کوئی شمال میں کوئی مغرب میں کوئی آس پاس جو قومیں آباد تھیں ان کی طرف جو رسول بھیجے گئے ورنہ یہ کہ رسول اور بھی آئے بولے کل قوم نہ قوم کی طرف ہم نے ہاتھ بھیجے چنانچہ ہندوستان میں بھی جس علاقے میں میرا بچپن گزرا ہے جو اب ہریانہ کہلاتا ہے وہ لسار اس میں مختلف مقامات پر تھیر تھے بڑے بڑے یعنی سیاہ رنگ کی راکھ کے ٹیلے بڑے بڑے ان کو کھودتے تھے ان میں سامان نکلتا تھا معلوم ہوتا تھا یہ بستیاں تھیں کبھی کسی زمانے میں اور ان کے اوپر یہ عذاب الہی آیا جیسے پومپیائی پر آیا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ لاوا برسا اور پوری کی پوری بستی جو ہے اس لاوے کے اندر دب گئی اسی طریقے سے اس علاقے میں کوئی رسول آئے ہیں اور سرسوتی دریا یہاں کا ہوتا تھا بہت بڑا وہ دریا بھی غائب ہو گیا ہے دریائے گنگا جو ہے ہندوؤں کے نزدیک جو مقدس ہے یہ بہت بعد کی شہ ہے اصل جو ان کا مقدس دریا تھا وہ سرسوتی تھا اور وہ غائب ہو چکا ہے اس کا پتہ نہیں چلتا اب اس کی وہ تلاش کر رہے ہیں یہی علاقہ جس مذہب کا وہ دریات سرسوتی گزرتا تھا اور معلوم ہوتا ہے چونکہ یہ مکاشفہ بھی ہے کہ یہ جہاں حضرت شیخ احمد سرحدی رحمتہ اللہ علیہ جہاں پر مدفون ہے یہ وہی علاقہ ہے مشرقی پنجاب کا تو یہاں آس پاس کچھ مکاشفات کچھ لوگوں کو تیس امبیا دفن ہے اس علاقے کے اندر اور بالو بوتا کو رسول وہاں بھیجے گئے تھے اس قوم کے اوپر پھر عذاب آیا ہے وہ تلپٹ ہوئی ہیں وہ بستیاں اور اب ان کے وہ تھھیڑ کھڑے رہ گئے ہیں وہ جو ہیں بڑے بڑے ٹیلے ہیں جن کو اب کھدائی کر رہے ہیں تو نیچے سے بستیاں برابر ہو رہی ہیں تو یہ ہوتا رہا ہے فاطل ماہ بنیادوں میر القوائد تو اللہ تعالی کا حکم آیا تو ان کی جو عمارتیں تھیں ان کی بنیادوں کے اوپر اس نے حملہ کیا فخر راج ہے وہ ثقف اب ذائقات نیچے سے بنیاد ارادی جائے گی تو چھت جو ہے سر کے اوپر آئے گی کہ نہیں میں انفو کے ہندوزاب منحط اللہ یا شعور اور ان پر عذاب آ دھمکا اس راستے سے جس کا انہیں گمال تک نہیں تھا سما یوم القیامت یقینی اور پھر ابھی مزید جو ان کی رسوائی ہونی ہے وہ تو قیامت کے دن ہو سما یوم قیامت یقزیم وہ یقون سورکا یو نذیر تم تو شا انہیں رسوا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہے گا کہاں ہے وہ آپ کے شریک وہ معبود جن پر غرہ تھا جن پہ تک تھا وہی پتے ہوا دینے لگے وہ کہاں گئے وہ پتے جن کے بارے میں تمہیں سخت ہمیت تھی تو شاکی جن کی وجہ سے تم مارنے کو دوڑتے تھے جو بھی ان کی نفی کرتا تھا ان کی تکا بوٹی کرنے کو تیار ہو جاتے تھے اتنی ہمیت اتنی غیرت اپنے محبودوں کے لیے تمہارے اندر تھی یہ جی تمہارے من گھڑت محبود وہ کہاں گئے کال الین تر علمخل یوم وسوع القاطرین جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ کہیں گے یقیناً آج کے دن رسوائی اور برائی یعنی بدنصیبی بدبختی کافروں ہی کے لیے ہے اللہ زیلا وفا عمر بداہ تو جن کو قبض کرتے ہیں فرشتے اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں نہ اللہ یاد ہے نہ آخرت یاد ہے نہ نیکی کا خیال ہے کچھ نہیں ہے لگے ہوئے ہیں اپنی عیش پرستیوں میں نفس پرستیوں میں اس حال میں جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں سلاما, اس وقت پھر وہ اسلام پیش کریں گے اور اطاعت قبول کریں گے مح کنہ ناول ونسور نہیں نہیں ہم تو وہ برے کام نہیں کر رہے تھے فرشتوں کے سامنے جو ہے وہ جھوٹ بولیں گے بلا وہ فرشتے کہیں گے ان اللہ علی ما کُن تم اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے تھے فتح اب بابا جہنم اخالدین تو داخل ہو جاؤ اب جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے پل ابھی اور یقیناً متکبرین کے لیے یہ بہت ہی برا ہے وکیل اہلے تقویٰ ہیں اللہ سے ڈرنے والے ہیں جن کے دلوں میں وہ اخلاقی حس جو ہے وہ بیدار ہے ابھی ان کی روح جو ہے وہ مری نہیں ہے ابھی زندہ ہے بیدار ہے جب ان سے پوچھا جاتا ہے ماہدان زل عرب کو یہ کیا ناگر کیا آپ کے کی پروردگار دگار نے جو محمد جو سنا رہے ہیں کلام یہ کیسا ہے قالو خیرہ وہ کہتے ہیں بہت خیر بہت بھلا ہماری خیر کے لیے ہماری بھلائی کے لیے لل نظین احسن دنیا ہسنا ایسے لوگ جنہوں نے اس دنیا کی زندگی کے اندر احسان کی نیکی کی بھلائی کے نام اختیار کی ان کے لیے دنیا میں بھی حسنہ ہے وہ دار خیر اور آخرت کا گھر تو بہت ہی بہتر ہے وہ لے مدار اور کیا ہی اچھا ہے وہ متقیوں کا گھر جنات نہ تو آدمی نیت خلونہا. وہ تو ریزیڈینشیل گارڈنز ہوں گے رہنے والے باغات ہوں گے جن میں وہ داخل ہوں گے تجریب انتہط لنہار ان کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی لہو فیحا ماں اور ان کے لیے وہاں ہر وہ ہوگی جو وہ چاہیں گے کزا نے کہمتقین اس طرح اللہ بدلا دے گا اپنے متقی بندوں کو الدیم تطبا ملائے کا تو جن لوگوں کو جب فرشتے جو ہیں جب قبض کریں گے ان کی روحیں تو وہ کریں گے وہ بہت ستھری ہوں گی روحیں بھی ستھری ہیں اور ان کی زندگیاں پاتاف ہیں علیکم تو فرشتے خود ان سے کہیں گے آپ پر سلام ہو او الجنہ جنت میں داخل ہو جائیے بیما تعملون اپنے آمال کے نتیجے میں حل تو اب یہ کس شے کے منتظر ہیں سوائے اس کے کہ فرشتے آ جائیں آدم کے اور یا تو یہ یا آپ کے رب کا فیصلہ آ جائے یعنی یہ قریش جو ہیں آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں سمجھا رہے ہیں قرآن دو تہائی نازل ہو چکا ہے یہ سب کچھ سن کر جو ابھی کس چیز کے منتظر ہیں اب تو پھر آخری بات یہی رہ گئی ہے کہ فیصلے کا دن آ جائے فرشتے آ جائیں آپ کا رب آ جائے وجا رب و قبل ملک وزی یوم جہنم یومکر انسان و اللہ ذکر اس دن انہیں ہوش آئے گا اور اس دن کا ہوش آنا کس فائدے کاطیہ ملائے کا تو کس چیز کے منتظر ہیں یہ سوائے اس کے آ جائیں ان کے اوپر فرشتے اور یا کہ امریک یا آپ کے رب کا کوئی فیصلہ آ جائے قضا اللہ من نہیں یہی ربش اختیار کی تھی انہوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے مماض اللہ محمد اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا قومی پر سبود پر اللہ نے ظلم نہیں کیا بلاکن قانون وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے آسا محمد سیاح تو پھر ان پر واقع ہو کر رہی وہ ساری برائیاں جو ان کے عمل کی تھیں یعنی جو بھی انہیں برائی بری سدا ملنی ہے وہ پاداش ہے ان کے برے اعمال کی وہ ہاف کا اور وہی شہد جو ہے اس نے ان کو گھیر لیا ماں کانو بہی استاف جس کا کہ وہ استحصاب کیا کرتے تھے مذاق اڑایا کرتے تھے وہ کالن ندی نشنک نو شاہ اللہ ماں آبد نام اندو اور کہتے ہیں یہ مشرک لوگ اگر اللہ چاہتا تو ہم اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہ کرتے اللہ تو علاق الحد قدیر ہے ہمیں وہ کرنے ہی نہ دیتا ہمیں روک دیتا ہمیں اس نے روکا نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ امپلائیڈ جو ہے اس کی طرف سے پرمیشن ہے اجازت ہے کالا مندو نہیں نہ ہم کسی کو پوجتے نہ ہمارے آبا وجتے اگر اللہ چاہتا ولاحمام مندو نہیں منشئے اور اس کے حکم کے بغیر ہم نے کسی شے کو حرام نہ کرار دیا ہوتا گزال کا فال نذیر ابن قبل اسی طرح کیا تھا انہوں نے بھی کہ جو ان سے پہلے تھے فا تو ہمارے رسولوں پر سوائے واضح طور پر پہنچا دینے کی اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس قسم کی جو کٹ ہجتی ہے اور کج بحثی ہے اس میں ہمارے رسول جو ہیں وہ تمہارے ساتھ جو ہے نہیں الجھیں گے ان کا کام ہے پہنچا دینا اگر انہوں نے پہنچا دیا ہے تو ان کا فرض ادا ہو گیا باقی یہ کہ جواب دہی تمہیں کرنی ہے ولک الماسنافی کل امت ان رسولن اور ہم نے تو ہر امت میں ایک رسول بھیجا ارے اللہ وططن بتا وہ یہی پیغام لے کر آئے کہ اللہ کی بندگی کرو پرستش کرو پر تاغوت سے بچو تاغوت کا انکار کرو یہ سورہ بکرا میں ہم پڑھ چکے ہیں پما یقف تعبوت وہ یوم بلّہ ہے فقر استم تاغوت تغا سے ہے تغا سرکشی جو بھی سرکش ہے اللہ کی بندگی اور اطاعت سے سرتابی کر رہا ہے وہ تاغوت ہے وہ انسان ہو وہ جن ہو وہ کوئی ادارہ ہو وہ کوئی ریاست ہو کانسٹیٹیوشن ہو کچھ بھی ہو جو بھی اللہ کی ہدایت کا پابند نہیں ہے اور بندگی کے حد سے تجاوز کر کے وہ گویا کہ خود حاکمیت کا مدعا بن جائے وہی تعبوت ہے بس تاغوت اللہ کی بندگی کرو اور تاغوت سے کہ نارا کشی کرو فمین منحد الما تو جب رسول آئے یہ دعوت لے کر تو ان کی قوموں میں سے کچھ وہ بھی ہوئے جن کو اللہ نے ہدایت دے دیمین منحب تک علیہ حد اور ایسے بھی ہوئے کہ جن پر مسلط ہو چکی تھی گمراہی فصیر و تو پھر گھومو پھرو زمین کے اندر فنزلو کے فکان آپ کے اور دیکھو پھر جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا تمہارے قافلے جاتے ہی ہیں تم اساب ہجر کی بستیوں سے بھی گزرتے ہو تم نے وہ ثبوت کے مسکن بھی دیکھے ہیں ان کے کھنڈرات بھی دیکھے ہیں تم نے وہ قوم مدین کا علاقہ بھی دیکھا ہے تمہیں معلوم ہے کہ صدوم اور ابورہ کی بستیاں کہاں تھی یہ ساری چیزیں تمہارے علم میں ہیں ان تہلیس علا ہدا اے نبی صلی اللہ علیہ و اگر آپ کو بہت حرص ہے بڑی خواہش ہے بڑی آرز و تمنا ہے کہ یہ ہدایت پر آ جائیں اللَّهَ لَا اللہ مَنْ یہ تو سن لیجیے اللہ ہدایت نہیں دیتا جس کی گمراہی پر اس کا فیصلہ سبت ہو چکا یہ اللہ کا ایک قانون ہے اس نے ہدایت منکشپ کی ایک آدمی پر ہدایت منکشف ہو گئی اس نے رد کر دی اللہ نے پھر اور موقع دیا پھر اور موقع دیا ایک وقت آ کر پھر اللہ تعالیٰ اب اس کی توفیق سلب کر لے اب وہ حق کو پہچان ہی نہیں سکتا اب اس کی طرف سے مہر تصدیق سخت ہو چکی ہے اس کے بارے میں تو ختم اللہ والا قلوب والا سمے والا آپ سارے انتشا اب اے نبی آپ کتنی ہی خواہش رکھتے ہو آپ کی کتنی ہی تمنا ہو کتنی ہی آرزو ہو کوئی آپ کا کتنا ہی قریبی عزیز ہو آپ کو کتنی ہی اس کے بارے میں خواہش ہو لیکن یہ کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے جیسا کہ میں نے ارز کیا. ایک جگہ پر تو کھل کر کہا گیا ان لا اللہ تعلیم نہ ببتا اللہ یادی ایشا آپ ہدایت نہیں دے سکتے جسے چاہیں اللہ جس کو چاہے ہدایت دے سکتا آپ اپنی سی کوشش کیجئے اپنا فرض ادا کیجئے اور بس ان تحریس تحری اللَّهَ لَا ہدا مَنْ اللہ جس کی ضلالت کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو چکا پختہ اب اللہ اسے ہدایت نہیں دے گا بما الحمد بن ناصرین اور ان کے لیے نہیں ہوں گے کوئی بھی مددگار وہ اکثمو بلّہ جہد اور وہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں امکانی حد تک لا یا معلوم اللہ ہربیز نہیں دوبارہ اٹھائے گا اس کو جو مر جائے گا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اکثر و بیشتر تو ان لوگوں کا قول یہ تھا کہ مرنے کے بعد اٹھیں گے اللہ کے ہاں لیکن اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں وہ ہمیں چھڑا لیں گے لیکن ایک طبقہ وہاں بھی موجود تھا ایسا کہ جو بعد سے بادل بہت کثیرے سے منکر تھا اس کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے اب پھر آ رہا ہے یہ کہتے تھے لا یا <يُمُوت> نہیں اللہ اٹھائے گا جو مر گیا مر گیا گیا ختم ہوا زندگی یہی ہے اللہ حیا تو نہ دنیا لمو تو نہوں نہیں واد نک یہ وعدہ ہے اس کے ذمے قائم ہے پختہ ہے اللہ یقیناً تمہیں جمع کرے گا بلاک اکثر الناس لا تم لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے جو یبیہ نہ لحم النزی یخلیف وہ جمع کرے گا اٹھائے گا تاکہ واضح کر دے وہ تمام چیزیں جن میں وہ اختلاف کرتے رہے تھے بولے یا لمین کفرو النہ قانو اور تاکہ پوری طرح جان لے یہ کافر کہ واقعی وہی وہ جھوٹے تھے جب انہوں نے جھٹلایا تھا نبیوں کو تو حقیقت میں جھوٹے وہ خود تھے اندما قول شعین الہ کن فی کن ہمارے لیے تو کسی بھی شے کے بارے میں جب ہم ارادہ کرتے ہیں تو بس ہمارا قول ہوتا ہے یہ کہنے میں کافی ہوتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو یہ وہ عالم امر کی بات ہے عالم خلق کی نہیں عالم خلق میں بھی اللہ کا اختیار ہے لیکن جو عام قاعدہ ہے قانون ہے عالم خلق کے اندر ٹائم ایلیمنٹ ہے اصل میں اس مسئلے میں اگر تھوڑا سا میں وضاحت کر ہی دوں کہ اب تک جو کچھ میں سمجھ پایا ہوں اس لیے کہ جو بھی فزکس کے میدان میں اب جو ترقی ہوئی ہے جیوراٹیکل فزکس میں اور تھریز آف دی کریشن آف یونیورس اب جو بھی اس وقت دنیا میں جو اعلی علمی سطح کے اوپر جو بھی ہیں لوگوں کے سامنے ان میں بگ بینگ کا ایک کانسیپٹ ہے ایک وقت ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے اور اس دھماکے سے کوئی ایسی شے وجود میں آئی ہے اتنی گرم تھی ٹریلینز اینڈ ٹریلینس ڈگریز فارن ہائٹ یعنی اربہ اربا ڈگری کی حرارت والے پارٹیکلس بہت چھوٹے چھوٹے پارٹیکل وجود میں آئے ہیں اور اس کے بعد سے پھر وہ چیزیں جو ہیں وہ پارٹیکلز دوڑے ہیں بھاگے ہیں وہ جمع ہوئے ہیں تو ان سے گیلیکسیز بنی ہیں اور اس سے پھر یہ کہ ٹھنڈے ہونے شروع ہوئے ہیں کچھ ان میں سے بہت عرصے کے بعد اور وہ ٹھنڈے ہونے والوں میں سے پھر یہ زمین بھی ہے ہماری یہ سورج سے ٹوٹ کے علیحدہ ہوئی ہے یہ بگ بینگ جو ہے در حقیقت یہ عالم خلق کا آغاز ہے سائنس اس سے آگے نہیں جا سکتی اور بہت حد تک یہ بگ بینگ کے بعد سے جو اب حقائق سامنے ہیں وہ گویا کہ کوروبریٹ کرتے ہیں قرآن مجید کے بھی ساری جو چیزیں آ رہی ہیں اس کے ساتھ مطابقت ہے ان کی پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ بادلہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا اب ختم ہوا اب یہ بات پیدا ہو چکی ہے کہ ایک خاص وقت پر یہ بگ بین ہوا ہے تو کریشن آف یونیورس کی ایک بگننگ ہے اب یہ مانیا جا رہی ہے اور یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ ایک خاص وقت کے لیے ایک وقت میں یہ ختم ہو جائے گا اس کے ختم ہونے کے بعد کیا کیا ہے مختلف تھیوریز میں اس کو چھوڑ دیجیے لیکن یہ بات اب مان لی گئی ہے کہ یہ ہمیشہ کے لئے نہیں ہے تو اسی طریقے سے اور بھی کچھ چیزیں ہیں کہ جن کے ساتھ اب مطابقت ہو رہی ہے عالم امر جو ہے اصل میں اس سے پہلے کا ہے میری جو بھی ایک رائے بنی ہے واللہ و عالم یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اکثر تو میں دور ترجمہ قرآن میں اس طریقے سے بیان بھی نہیں کیا کرتا میں سمجھتا ہوں شاید زندگی میں آخری مرتبہ یہ موقع ہو رہا ہے تو جو اب تک کی سوچ ہے میں آپ کے سامنے رکھ دوں اس کائنات کی اصل تخلیق ہوئی اللہ کے ایک امر کن سے یہ کن کیا ہے جب میں نے کہا کن تو میری کچھ انرجی تھی جس سے کہ یہ کن کا جو میرا امر ہے وہ میں آیا ہے ڈوائن انرجی ہے لیکن یہ کہ اس کن نے پھر شکل اختیار کی ہے ایک ایسی روشنی کی جس میں حرارت نہیں تھی کھلک نور ٹھنڈی روشنی یہ کھلک نور جو ہے یہ حرف کن کا ظہور ہے ذات باری کا نہیں نوٹ کر لیجئے پرانے فلسفے جو ہمارے ہاں چل رہے تھے وہ یہ تھا کہ ذاتِ باری تعلیٰ سے عقل اول وجود میں آئی اقلے اول سے پھر فلک اول پھر فلک اول سے عقل ثانی پھر عقل ثانی سے فلک ثانی یہ, یہ اقول اشراء اور لوہ افلاق یہ ایسی چیزیں جو جن کی کوئی سرے سے تصدیق سائنس کے کسی اکتشافات کے ذریعے سے کسی بھی ڈسکوریز کے ذریعے سے نہیں ہوئی یہ ہمارے پرانے فلسفے جو ہیں وہ سارے بشائین کے فلسفے ہیں ارستوں کے جتنے بھی ماننے والے ہیں ہمارے بھی اکثر متقلمین جتنے بھی ہیں وہ سب کے ساتھ ان فلسفوں کے ماننے والے ہیں ان کا دور ختم ہو چکا اصل میں کیا ہے کہ اللہ کی ذات سے نہیں یہ کائنات اللہ کے حکم سے لیکن اللہ کا حکم کہاں سے شادر ہوا شادر تو ذات سے ہی ہوا ہے میں جب کہوں گا کل تو وہ کہاں سے آئے گا کل وہ میری ذاتی سے آئے گا اگرچہ میری ذات میں کوئی کمی نہیں ہوئی اس سے لیکن یہ کل نے وہ شکل اختیار کی ہے کہ جو خلک نور ٹھنڈی روشنی یہ جو ہے یوں سمجھئے کہ ابھی میٹیریل نور سے پہلے کی بات ہے یہ جو نور جس کو ہم روشنی کہتے ہیں یہ میٹیریل لائٹ ہے یہ لائٹ جو ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں نور خلک نور جس میں کوئی حرارت ہی نہیں ہے میٹیریل نور جو ہے اس میں لائٹ کے ساتھ اس کے اندر جو ہے وہ حرارت بھی موجود ہے اس مرحلے پر ملائکہ پیدا کیے گئے اسی نور سے اور اس کی حدیث موجود ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم شریف میں کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو نور سے پیدا کیا اسی نور سے انسانی ارواح پیدا کی گئی اور سب سے پہلی روح جو پیدا کی گئی وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اول ما خلق اللہ نوری نور روحی نور بھی چونکہ روحانی ہے تو روحی اور نوری یہ گویا کہ مترادف الفاظ ہیں یہ پہلا سٹیج ہے بلائکا کی تخلیق اور انسانی ارواح کی تخلیق اس کے بعد اسی خنک نور میں کسی جگہ پر پھر ایکسپلوژن ہوا ہے یہ ہے بگ بینگ اس ایکسپلوژ کے ذریعے سے آگ اور وہ ٹریلین اف ڈگریز فارن ہائٹ یا سینٹیگریڈ والی جو ہے وہ گولا جس کے اندر وہ چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز تھے لیکن اس کی ہیٹ اتنی تھی یہاں سے فزیکل ورلڈ شروع ہوئی ہے یہ جو دور ہے اس دور میں جنات پیدا کیے گئے اس آگ سے آگ کی لو سے اس آگ کی لپٹ سے پھر وہ کرہ ٹھنڈا ہونا شروع ہوا جیسے ہمارا زمین کا یہ کرہ ہے اس کے بعد کی باتیں اکثر و بیشتر لوگوں کے علم میں ہے اسی زمین کے اندر سے ہی پھر وہ بخارات نکلے باہر سے نہیں آئے یہ اٹموسفیر جو بھی ہے ہماری زمین کے گرد یہ زمین کے اندر سے جب کوئی ٹھنڈی ہوتی ہے آگ تو اس میں سے بخارات جو نکل رہے ہیں وہ دن اس کا حالہ بن گیا ہے اسی سے پانی بنا ہے پانی پھر جو ہے یہاں برستا رہا اور زمین ٹھنڈیوں کا شکڑی ہے تو کہیں نشیب اور کہیں اونچائی کہیں پہاڑ اور کہیں جو ہے وہ نیچان تھی تو بارش ہوئی ہے اور ہزار ہر سال تک بارش ہوتی رہی ہے اور وہ پانی جو ہے کان ارشح اس وقت تک ابھی زمین میں کوئی اور کریئیشن نہیں تھی پانی ہی پانی تھا یا یہ زمین ہے اندر اور یا پانی ہے اس کے بعد جو ہے وہاں سے پھر حیات کا آغاز ہوا اور وہ حیات جو ہے ترقی کرتے ہوئے پھر بہت عرصے کے بعد پھر انسان کی تخلیق ہوئی اس انسان کی تخلیق کو پھر آدم کی روح کو لا کر اس میں جمع کیا گیا یہ کوروریشن جو ہوئی ہے یہ تاجپوشی جو ہوئی ہے وہاں سے قرآن تذکرہ شروع کرتا ہے آدم کی تخلیق کا یہ ہے وہ نظریہ کہ جو میرے ذہن میں اب تک بنا ہے واللہ اللہ عالم تو یہ جو پہلا دو... اچھا یہ بھی سمجھ لیجیے یہ عالم خلق عالم عمر علیحدہ علیحدہ اس معنی میں نہیں ہے کہ بس یہاں تک عالم خلق ہے, پھر عالم امر عالم امر بھی اس عالم خلق کے اندر گھسا ہوا ہے ملا ہوا ہے جیسے عالم امر سے میری روح متعلق میرے جسم میں ہے جیسا اللہ قانون روح کوئی روح میں نمبر وہ عالم امر کی شہر روح کو کوئی وقت نہیں لگتا بات صحیح ہے یہ کسی بھی اللہ کے کسی نیک ولی جو بھی بندہ ہو اگر اللہ نے اس کی افواق کو جیسا کہ امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے اس میں جو انہوں نے حجت اللہ بالغاہ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ نیک بندوں کی ارواح کو بھی ملائقہ کے زمرے میں ملائکہ کے طبقے اسفل میں شامل کر دیتے ہیں جو بھی کارندے ہیں فرشتے ہیں وہ جو کام کر رہے ہیں اللہ کے حکام کی تنفیذ کر رہے ہیں ان میں سے وہ ارواح بھی شامل ہو جاتی ہیں وہ بھی گویا کہ اللہ کی سول سروس میں ریکروٹ ہو جاتی ہے تو کسی کی روح چاہے فرشتہ ہو اور چاہے وہ کسی اللہ کے کسی بندے کی روح ہو اس کو یہاں سے لے کر اور یورپ تک جانے میں کوئی لمحہ نہیں لگے گا اس لیے کہ وہ عالم امر کی شہر ٹائم نہیں ہے اس کے لیے مکے سے یہاں آنے میں یا یہاں سے مکے جانے میں اسے کوئی وقت نہیں لگے گا زمین سے عرصے محلہ تک اور عرصے محلہ سے زمین تک آنے میں کوئی وقت نہیں لگے گا جبرائیل آتے ہیں اب جاتے ہیں اس طرح بلائے تھا اور اروا جا سکتے ہیں یہ جو تین چیزیں ہیں روح انسانی فرشتہ اور وحی جن کا تعلق ہے عالم امر سے ان کے لیے ٹائم ایلیمنٹ ہے ہی نہیں لیکن ملائکہ تو آج بھی موجود ہیں میرے ساتھ دو فرشتے موجود ہیں اور اس وقت جو ہے سمجھ لیجئے وہ حدیث میں آپ کو سنا دوں مجتما قوم اللہ نہیں جمع ہوتے لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں یتلون کتاب اللہ کہ اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہوں اور سمجھ رہے ہوں سمجھا رہے ہوں اللہ نظرت علیہم سکینہ ان کے اوپر سکینہ نازل ہوتی ہے بغشیت اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے سائے میں لے دیتی ہے وہ فتم الملائے فرشتے ان کا گھیراؤ کر لیتے ہیں چاروں طرف گھیر لیتے ہیں فرشتے فرشتے موجود ہیں وہ عالم امر کی شے ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے ہم ان سے خطاب نہیں کر سکتے ہو سکتا ہے جنات آئے ہوئے ہو نیک جنات مومن جنات کے اندر مومن بھی ہیں وہ بھی قرآن سن رہے ہیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن کر گئے تھے نخلہ کی وادی میں حضور جب طائف سے واپس جا رہے تھے فجر کی نماز جب آپ پڑھ رہے تھے اور آپ کے ساتھ ایک مقتدی حضرت بن رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ قرآن پڑھ رہے تھے تو ایک جن کی ایک جماعت کا گزر ہوا وہ وہاں ٹھہرے قرآن سنتے رہے پھر ایمان لے آئے اور جا کر اپنی قوم میں تبلیغ شروع کری یا قوم نا عجیب ادائی اللہ ان نہ ہم تو بڑا عجیب قرآن سن کر آئے ہیں نبوت آ ہے اے ہماری قوم کے لوگوں ایمان میں کیا پتا یار فرشتے تو موجود ہیں ہی ہیں یقین کے ساتھ ہمیں معلوم ہیں جنات بھی موجود ہوں جو قرآن سن رہے ہیں لیکن وہ انویزیبل وہ ہمیں نظر نہیں آئیں گے بس یہ ایک ذہن میں رکھیے عالم امر ملائکہ اور ارواح پھر وہ دور آیا ناری کروں کا اس کے دور میں جنات کی تخلیق ہوئی ہے پھر یہ کرے ٹھنڈے ہوئے پھر یہ پانی یہ بارش یہ ہوا یہ سارے جو عناصر اربا اس سے جو حیات حیات عرضی کا سلسلہ چلا خواہ وہ بایولوجیکل جو ہے جو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں چاہے وہ پلانٹ کنگڈم ہے یا اینیمل کنگڈم ہے یہ حیات ارضی ہے پھر اس کی ٹاپ جو ہے وہ انسان ہے کلائمیکس آف دی کریشن آف ہیئر آن دس پلانٹ ان نما کالونا